سيدي يا حبيب الله سيدي يا, الله يا, سيدي يا الله. <سلام> عليك يا, يا السلام عليكم ہند درو تو بعد آج کی دعا ہے کادر متلک جلا جلا لہوت بارگاہ بار گاہ چیز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 یتھی, لیا, سامنے کما ڈماڈو ویکو کہ سارے ایک دے اپنے نلو ویکو سج دفع ہوئے جی بیٹھا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 دین تو, تو جب اللہ تعالی دے فرمان دا مطلب یہ ہے کہ تے سارے چلو تے سارے چلو تے حق چل تو چلن تو کوئی بندہ علحدہ نہ ہو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 حضربو میار ہزور ارے امل کی امید رکھنے کہ اللہ فضل فرمائے گا سڈے کو چھوٹ ویخو تو سی اصور سرکار تو بعد یاد کی نماز پڑھیا نا رکھن رکھ سات دے, دے کئی بندے کافر مسلمان ہوئے ایڈے عمل اصا کر بیٹھے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 رب تالا دل ذاترت ذات, ذات, ذات, ذات میں کن اللہ تالا رکھی ہوئی ہے لال شریف اپنی ذات سن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 رب غیرت والا غیور ہوں اپنی گل سر پکا مڑ تیرت کی تیرت والے آنے آرک ہے سمجھ آ گئی اینا ہی بھابی مذہب بھابی مذہب یہ صرف اے اج کیا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 کہ میں میںب سدکے وہ مذہب او بار ریفلا کڈی پھر میں بعد پتر ہوں دے واسطے لڑتے ہو آپ لڑائی ماری بٹھیا میں فائر تنوع ماریا نہیں میں صرف زبان ماری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 کہ ہیں رب دے ولی نبی انہوں تسا رب دیاں دتیاں سمجھو گے تو بھی مشرک ہو جاؤ گے لیکن انہ انہ دے رد داستے اور تیرے سمجھاون آستے گل کرنا کر چھوڑا بڑی مہربانی سنو عبادت دائک ہونا جنہوں آدھے الو خدا ہونا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 اللہ تعالی نے اس وقت دے نبی کیتی وہی فرمایا مثال آن والے نبی آخر جڑے جاہل ہو کے علم والیا دھوکن دے تان, تان, تان, تان, تان. تریدہ جنہ کول تو پڑھی بیٹھا میرے وہ شگیدا نال نہیں بہ سکتے ت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 اور یار اللہ کالا ہے میں شیتان تو تو تو کی عبادت شیتان کی عبادت کر سو کدھر گیا کیٹو کدھر گیا <laughs> سیٹو سیٹو نو آ گرا شیٹو سیٹو کی سوال توجا تھی مہربانی اچھا تو شیتان <laughs> کی مطلب <متحدث> جی جی راہ چلنا شیتان کی راہ ہے جی ہاں فرما برداری آخو شیتان جڑے بیچ کے دل ہے شیتان اپنا سونٹ دل دکھا پھر <laughs> <باکت laughs> برے برے خیال پاؤں کو شیتانی کر جنا کر،, کر حرام خوری کر کے داڑی منا فلاں کر یہ سارے کام ہوں <laughs> وہ برے کام بلا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 جمہوریت کا مانا ہے اکثریت کیا مطلب اکثریت جیویں آخ او میں چلو اسلام تخد رب جلو سمجھو نی بھائی کیوں بھائی اسلام کی آخر رب آخ چلو یا چلو؟ جی اکثریت چلو تھوڑے دسو اسلام آ جے رب آخ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 مرو آپ لڑتا ہے کہ ووٹ نہ منا کافر بنا لینا لشرک خدا خدا ری خدا بن جاتی مخلوقی او. پتا کافر ہے چوکھے برے ہیں چوکھے پھر خدا آپے اتنا ای بنوں گے ساڈی منیچنی ہے رب کی منیچنی نہیں دین دی دی دی گیا ہر شہ گئی تا کر کے اصل وہ لڑتا کوف واستے ووٹان واستے تو لڑتا کہ ووٹانے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 ادھر دوسرا ہزار تو بعد اللہ میں اقبال کا شیر سنا وا اقبال جس علم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 اللہ تعالی مالک کرب سان فرما چڑھتا بتجا کرو یہ خدا آیا تھا سا آخنا سا سانو کی لگے اچھا صرف حکم دیکھو اور یہ بھی بولنے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 توں میرا ٹو میں سردار تنا پڑ کلمہ تو میں جب کلمہ پڑا گا تو میگریزوں کا ٹٹو بڑا گا تو میں پہلو ہی سردار ہی انگریزی آ انگریزی ٹٹو ٹو آدر کی مسلمان کرنا تا مسلمان کرانے پجابی بیٹھے نے نا ہے انگریزی کی لوڑ لوٹ نہیں نا